دعا جنت کی کنجی آڈیو بک میں مکتب اسلام یا خود بھی سنی اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے مصنف خرہ مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی بندگی کی روح یہ ہے کہ ہم صرف اسی کے محتاج اور فقیر بن جائیں محتاجی اور فقر کے سوا انسانی زندگی کی کوئی اور تعبیر ممکن نہیں ہے جتنا محتاج جتنا فقیر جتنا بے بس جتنا لاچار اور بےکس انسان ہے اتنی شاید ہی کوئی دوسری مخلوق ہو ایک بچے کے آنکھ کھولتے ہی اگر دو انسان اس کی خبر گیری کے لیے اللہ تعالی نے متعین نہ کر دیے ہو تو انسان کا بچہ زندہ نہیں رہ سکتا قدم قدم پر لمحے لمحے پر ہر جگہ انسان کائنات کی قوتوں کے آگے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے اگر زلزلہ آ جائے آتش فشہ پھٹ جائے سیلاب آ جائے آندھی اور طوفان آ جائے وہ کچھ نہیں کر سکتا جسم کے اندر اگر ایک خلیے کا مزاج بگڑ جائے تو کینسر کا مرض موت کا پروانہ لے کر آ جاتا ہے اور کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا معمولی زکام بھی ہو جائے تو اس کی دوا ابھی تک انسان کے پاس نہیں ہے وہ اپنے نزلے زکام کا علاج نہیں کر سکتا ہے اگر دل دھڑکنا بند ہو جائے تو وہ اس کی دھڑکن دوبارہ واپس نہیں لا سکتا انسانی زندگی کو اگر لوٹانا بھی چاہیے تو نہیں لوٹا سکتا اس کا اس پر بس نہیں چلتا گویا ہر طرف انسان کی حاجت مندی محتاجی اور فقیری ہے جو اس کی زندگی میں رچی بسی ہے اسی محتاج اور فقیری کا نتیجہ ہے کہ انسانی زندگی میں سب سے غالب اور نمایاں پہلو اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچائے اس وجہ سے جس سے بھی نقصان پہنچتا ہے اور جس سے بھی فائدہ ملنے کی امید ہوتی ہے وہ اس سے نسبت اور تعلق قائم کر لیتا ہے انسانی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہی پہلو غالب نظر آئے گا کہیں وہ کسی غیر معمولی طاقت اور قوت کے خوف اور ڈر اور حیبت سے اس کے آگے جھک جاتا ہے ماتھا ٹیک دیتا ہے اور اس کو خدائی کا درجہ دے کر بندگی کرتا ہے اور اپنا پناہ مانگتا ہے وہ اپنی حاجات ضروریات امیدوں اور تمناؤں کے بر آنے کے لیے ہر ایسی ہستی اور قوت کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے اس کے دھر پر جھک جاتا ہے سجدے میں گر جاتا ہے گڑ گڑاتا اور دعائیں مانگتا ہے جس سے اسے حاجت روائی مشکل کشائی مرادوں کے بر آنے اور دعاؤں کی قبولت اور امن و تحفظ کی امید و توقع ہوتی ہے اس سب کے پیچھے بنیادی سوچ یہی ہوتی ہے پرستش اور عبادت و بندگی اور محتاجی و فق اور مذاہب و ادیان کی تشکیل میں بھی یہی فلسفہ و فکر کار فرما ہے بندگی کی روح اور حقیقت اللہ کی بندگی کی روح اور حقیقت یہ ہے کہ فقر حاجت روا اور محتاجی کا یہ تعلق صرف ایک ذات سے یعنی اللہ سے ہو انسان صرف اسی کی بندگی کرے نہ کہ کسی اور کی زمین کے زلزلے سے گھبرا کر وہ زمین کی بندگی نہ کرے نہ سورج چاند ستاروں کی پرستش کرے نہ ہوا اور بارش کی اور نہ اپنی یا اپنے جیسے کسی انسان کی پوجا کرے بلکہ وہ یہ سمجھے کہ جو کچھ بھی مل سکتا ہے صرف اللہ ہی سے مل سکتا ہے اور سارے اختیارات صرف اسی کے پاس ہیں ہر چیز اس کے خزانے میں موجود ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے نہ کچھ دینے کے لیے اور نہ کچھ چھیننے کے لیے زندگی و موت نفع و نقصان اور خیر و شر سب اس کے اختیار اور قبضے قدرت میں ہیں جس نے اس بات کو سمجھ لیا اور اس پر یقین کر لیا اور پھر اس پر اپنی زندگی کی تعمیر کی صرف اسی کی بندگی مکمل ہوگی اس لیے اللہ تعالی نے ہم کو دعا کے انداز میں اپنے ساتھ تعلق رکھنے کی تعلیم دی اور اس تعلیم کو بار بار دہرانے کی بھی ہدایت کی اور حکم دیا کہ یوں کہو ایاک ای نعبد و ایاک ای نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں در اصل یہی بندگی کی روح اور بندگی کی معراج ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی اس آیت کی تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعباده مانگنا ہی تو بندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا مخل یعنی مانگنا عبادت کا مغز اس کی روح اور اس کا جوہر ہے لہذا جو اللہ کا نام لے اس کا جھنڈا اٹھائے اور طلب کی نسبت اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی رکھے تو وہ توحید کے راستے میں نقص کمزوری اور صوف کا شکار ہے کے مطابق اللہ کی بندگی کامل اس کی ہے جو خوف اور تما کی نسبت صرف اللہ سے رکھے ڈرے تو صرف اسی سے ڈرے اور اگر کوئی امید ہو تو صرف اسی سے ہو یا اپنے رب کو خوف اور تما کے ساتھ پکارتے ہیں گویا وہ خوف و لالج اور ڈر سے لالچ اور تم سے اور امید و حاجت روا سے اگر مانتے ہیں یا پکارتے ہیں تو صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے وہ سارے انعامات ہیں جو نہ انسان نے دیکھے نہ سنے اور نہ وہ تصور کر سکتا ہے اسلام میں بندگی و محتاجی اور فخر کی یہی روح اور حقیقت ہے اللہ کی بندگی کی روح یہی ہے کہ ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اسی کے در پر بھاری بن کر جائے اسی سے مانگے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ مل سکتا ہے صرف اسی سے مل سکتا سکتا ہے ہے اور اگر کوئی چھین سکتا ہے تو صرف وہی چھین سکتا ہے ایک طویل حدیث میں جو حضرت غفاری تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب بھوکے ہو بھوکے رہو گے سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں تم سب بے لباس رہوگے سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں تم سب گمراہ رہو گے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں تم دن رات گنا کرتے ہو اور مجھ سے معافی مانگتے ہو میں معاف کر دیتا ہوں پھر فرمایا کہ تم مجھ سے ہدایت مانگو گویا محتاجی صرف دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں ہے بلکہ محتاجی ہر چیز کے لیے ہے زندگی کیسے بسر کرے سیاست کیسے ہو معیشت کیسی ہو یہ بھی محتاجی میں شامل ہے یہ سمجھنا کہ یہ رہنمائی کہیں اور سے مل سکتی ہے یہ بھی خلاف توحید ہے اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں پہناؤں گا مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا پھر فرمایا اس سے میری کوئی غرض نہیں سارے انسان تمہارے پہلے اور بعد میں آنے والے جن اور مخلوق سب مل کر انتہائی متقی ہو جائے تو میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور اگر سب, سب کے سب مل کر بہترین نافرمن ہو جائے تب بھی میری خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور سب کے سب کسی میدان میں جمع ہو کے جو مانگنا ہے وہ مانگ لے جو سب دے دوں تو میرے خزانوں میں اس سے زیادہ کمی نہیں ہوگی کہ سوئی سمندر میں ڈال کر نکال لی جائے تو اس کے سرے پر جو پانی لگا رہ جاتا ہے اس کے برابر اے میرے بندو تم مجھ کو چھوڑ کر کس کے پاس جاتے ہو وہ ہمیں بلاتا ہے پکارتا ہے غرض تو ہماری ہے محتاج تو ہم ہیں وہ تو غنی ہے ہم فقیر ہے اگر اسے خدا کی شان میں غستا کی نہ سمجھا جائے تو وہ ہم کو ایسے پکارتا ہے اور بار بار پکارتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو نعوذ باللہ گویا وہ محتاج اور فقیر ہو اور ہم غنی ہو اور ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو رات سے سے سے سے صبح, صبح سے کرے اور بھول کر بھی نہ سوچے کہ اس اس ملنا ہے اس سے مانگنا ہے مگر وہ ہے کہ جو بار بار پکارتا ہے کہ آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ میں تم کو معاف کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے گویا کہ اللہ تعالی اس پر گزبناک ہوتا ہے غصہ کرتا ہے جو اسے سوال نہیں کرتا اور مانگتا نہیں ہے بندگی محتاجی اور فقر یہی تو ہے کہ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ ہمارا خالق اور ہم اس کی مخلوق ہیں اور مخلوق ہونے کے ناتے ہم اپنے ارادے سے اس کے در پر جائیں اسی کے بکھاری بن کر جائیں اور اسی سے مانگے بندے اور رب کا تعلق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 کسی طرح میرا کام ہو جائے اگر کہیں اس سے اوپر تعلق پیدا ہو جائے وہ زیر کے ہاں جانے کا موقع مل جائے تو آدمی بے ہو کے دوڑا دوڑا جا کے کام کروائے پس جس چیز کی طلب ہوتی ہے ہرس ہوتی ہے اس کے لیے دل کی گہرائی سے آواز اٹھتی ہے اور انسان اس کے لیے پکار اٹھتا ہے اگر دل میں طلب ہرس اور لالچ نہ ہو کوئی پیاس اور بھوک نہ ہو کوئی تڑپ اور بے قراری نہ ہو تو اس کیف میں مانگنے پر ملنا مشکل ہے اور دعا کا قبول ہونا بھی مشکل ہے تزکیے و تربیت کا اہم ذریعہ دعاؤں کے ذریعے اللہ سے اور صرف اللہ سے خوف اور لالش کا تعلق قائم ہوتا ہے یہ تعلق بندگی اور عبادت کی روح ہے دعا کا ایک اور پیرایا یہ ہے کہ دعا تعلیم و تربیت اور تزکیے کا ذریعہ ہے ہم منطق چھانٹے دلائل دیں بڑی لمبی چوڑی تقریر بھی کریں مگر ایاک ایا نستعین کے چار الفاظ میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ ہم نہیں سمیٹ سکیں گے جو کچھ اور جیسا ہم کو ہونا چاہیے اس کو دعا بنا کر طلب اور خواہش کی طرح ہماری زبان پر جاری کر دیا گیا ہے گویا جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں اس کی طلب اس کا لالچ اس کی حرس بھی دل کے اندر ہونی چاہیے اس لیے کہ دل میں اگر اس چیز کی پیاس نہ ہو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ہم کو کیا چاہیے یا کیا مانگنا ہے تو پھر اس کی قبولیت بھی مشکل ہے لہذا دعا کرنا یا مانگنا صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ کے آگے گڑ آیا جائے اور التجا کی جائے بلکہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں اور جیسا بننا چاہ رہے ہیں اس کے حصول اور ویسا بننے کی کوشش بھی لازم آ جاتی ہے یہی تصدیح اور تربیت کا وہ عمل ہے جو دعا کے مانگنے کے ساتھ فطری انداز میں جاری و ساری ہو جاتا ہے دعا اللہ تعالی سے ہمارا تعلق ہی نہیں جوڑتی بلکہ وہ ہم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم کو کیسا بننا چاہیے کیسا ہونا چاہیے اور دل میں خواہش لالش تڑپ اور طلب کس چیز کی ہونی چاہیے دعائیں قرآن مجید میں بھی مذکور ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ایسے ایسے الفاظ میں ایسے ایسے مضامین کی ایسے خوبصورت اور مؤثر پیرائے میں دعاؤں کی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دل بے اختیار ہو جاتا ہے روح وجد میں آ جاتی ہے اور بندہ اپنے رب ہی کا بند کے رہ جاتا ہے اگر ہم ان دعاؤں کو دیکھے ان کا جائزہ لے تو اندازہ ہوگا کہ ہم کو کیا مانگنا چاہیے اور کیسا بننا چاہیے اور اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے دعا اللہ کو یاد کرنے کی بھی ایک بڑی عمدہ نادر اور نفیس صورت قرآن مجید میں اللہ تعالی ہم سے ہم کلام ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر الحمد اللہ اللہ الحمدللہ تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن جب ہم اس سے دعا مانگتے ہیں تو ہم صرف اس کو یاد ہی نہیں کرتے بلکہ ہم اس سے ہم کلام ہوتے ہیں اس سے بات چیت کرتے ہیں اگر کسی کو اللہ سے بات چیت کرنے کا موقع مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی سعادت ہے صبح و شام انسان کو حاجات پیش آتی ہیں ضروریات آن پڑتی ہیں اگر آدمی صبح و شام رات دن ہر موقع پر اللہ سے مانگتا رہے تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں یہ کیفیت ہماری بھی بن سکتی ہے چند مصنون دعائیں قرآن مجید نے بہت ساری دعاؤں کی تعلیم دی ہے سورت الفاتح خود ایک دعا ہے اور دعا ہی کی صورت میں پورے دین کی تعلیمات کو بیان کر دیا گیا ہے حضرت ن علیہ السلام اللہ تعالی کے بڑے محبوب نبی اور رسول تھے اور اس کی راہ میں انہوں نے بڑی محنت اور جد و جہد کی ہے ساڑھے نو سو سال تک رات دن کھلے چھپے اپنی قوم کو پکارا مگر سوائے انکار اور مایوسی کے کچھ ہاتھ نہ آیا ان کی قوم نے ایمان کرنے دیا اور ایک نہ سنی بلکہ انہیں جھٹلا دیا۔ اس حالت میں ان کی زبان سے ایک دعا نکلی جو بہت مختصر سی دعا ہے۔ انی مغلوبو فانتصر القمر میں مغلوب ہو چکا اب تو ان سے انتقام لے یہ تین الفاظ کی دعا ہے لیکن اس کی پشت پر 950 سال رات دن کی محنت تھی۔ اس دعا نے زمین و اسمان کو ہلا کر رکھ دیا اور اس طرح قبول ہوئی فَفَتَحْنَا أَوَّابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْحَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوْنًا فَلْتَقَ الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرِ القمر. تب ہم نے موصلہ دھر بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے، اور زمین کو فار کر چشموں میں تبدیل کر دیا اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کیلئے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا بظاہر یہ چھوٹی سی دعا تھی لیکن ایک ایسے بندے کے دلوں صبح سے نکلی تھی جو رات دن اسی مغلوبیت کے میدان سے گزر رہا تھا حضرت مسا علیہ السلام اور فرون قلیم میں جب مسائب و مشکلات کے ہاتھوں پریشان ہوئے تو اپنے رب کی طرف لب کے مدد مانگی اور پکار اٹھے پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں اس پکار کے نتیجے میں ان کے لیے بھی راستے کھل گئے بنا بھی ملی مغفرت بھی ملی دشمن بھی تباہ و برباد ہوا اور مقام عبرت بن گیا نیز گلبہ بھی ملا سب کچھ ان کے حصے میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاوں کی تعلیم دی ہے ان دعاوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے تعلق کا جس سے سب خوش مل سکتا ہے ایک ایک لفظ سے اس کا اظہار ہوتا ہے یہ دعا عرفات کے میدان کی دعا ہے لیکن کسی وقت بھی مانگی جا سکتی ہے کوئی بھی بندہ رات کی تنہائی میں بھی مانگ سکتا ہے اور دن میں بھی یا رب العالمین میرے معبود تیرا بندہ تیرے در پر ہے تیرا فقیر تیرے در پر ہے، تیرا مسکین تیرے در پر ہے، تیرا سائل تیرے در پر ہے، تیرا زلیل بندہ تیرے در پر ہے، تیرا کمزور ناتواں بندہ تیرے در پر ہے، تیرا مہمان تیرے در پر ہے۔ اے رب العالمین، اس دعا میں پندگی عجز و انکسار اور خدا سے استعانت و مدد کی کتنی دلکش تصویر پیش کی گئی۔ بندہ بکارتا ہے اے اللہ تیرا بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے تیرے در پر بخاری بن کر کھڑا ہے تیرا محتاج و فقیر ہے مسکین و بے بس ہے اے اللہ تیرا بندہ اسی لیے تیرے در پر کھڑا ہے اور تیرا مہما ہے کہ تو نے بلایا ہے بن بلائے بھی نہیں آیا ہے بلایا ہوا آیا ہے میں تیرا بندہ ہوں کمزور اور ضعیف فقیر اور محتاج تیرے در پر سوالی بن کر کھڑا ہوں اور تیرے سوا کون ہے جس کے در پر ہم اپنی جھولی پھیلا سکیں <تصفيق> اللهم أنت تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيس المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي إليك أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وعدؤك دعاء الخائف الذرير دعاء من خضعت لك رقبته وقادت لك عبرته وَظَلَّ لك جنحه ورجم لك عنفه اللهم لا تجعلني بدعاء قشقيه وكن بي رؤوف الرحيم يا خير المسؤولين ويا خير المعطين كونسلامه مير الله تو میری بات کو سن رہا ہے اور تو میرا مقام اور حالت دیکھ رہا ہے اور میرے چھپے اور کھلے سب کو جانتا ہے سے میری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں میں مصیبت زدہ ہوں محتاج ہوں فریادی ہوں پناہ کا طلبگار ہوں ڈرنے والا ہوں ہراسا ہوں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اعتراف کرتا ہوں میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں جیسے بے کس مانگتا ہے اور میں تیرے آگے گڑگڑاتا ہوں جیسے گناہ گار اور ذلیل و خوار گڑگڑاتا ہے اور میں تجھ کو پکارتا ہوں جیسے خوب زدہ آفت رسی پکارتا ہے ایسے شخص کی پکار جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے اور جس کے آنسو تیرے سامنے بہ رہے ہیں جس کا تن بدن تیرے آگے بچھا ہوا ہے اور جو اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہے اے اللہ تو ایسا نہ کر تجھ سے مانگو اور پھر بھی محروم رہو تو میرے حق میں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا بن جا اے ان سب سے بہتر جن سے مانگا جائے اے سب دینے والوں سے بہتر دیکھیے ایک ایک لفظ سے اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اور بندگی کی تڑپ جھلک رہی ہے پوری زندگی کے گناہوں کا بھی اعتراف اپنی کیفیت بھی ہے جسم بھی چکا ہوا ہے ناک بھی زمین پر رکھی ہوئی ہے پیشانی بھی زمین پر ٹکی ہے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں اور اس حالت میں گڑ گڑا رہے ہیں سارے گناہوں کا گناگار کی طرح اعتراف ہے یہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالی سے بندگی کا تعلق قائم کرا دیتی ہے اس دعا کے اندر خوف اور محبت کے چشمے دل کے اندر پھوٹتے ہیں خدا کے بارے میں ایک تصور یہ ہے کہ اس نے پیدا کر دیا اور اس کے بعد لا تعلق ہو گیا اب اس کا انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں یوں سمجھے کہ جیسے شاہ جہاں نے تاج محل بنایا مر گیا اور ختم ہو گیا ایک دوسرا تصور خدا یہ ہے کہ ہماری زندگی رات دن اس کی مٹھی میں ہے جو سانس آتا ہے اسی کے حکم سے آتا ہے اور جو سانس جاتا ہے وہی لے جاتا ہے اور جو لکما منہ میں آتا ہے وہی لا کر ڈالتا ہے اور جو پانی کا گھونٹ پیتے ہیں اسی کا دیا ہوا پیتے ہیں دعا ایک ایسے ہی زندہ و جاوید ہستی ہے جیتے جاتے خدا سے بندے کا براہ راست تعلق جوڑ دیتی ہے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 اللهم اني اسالكَ حبكَ وحبَّ من يحبكَ والعمل الذي يبلغني حبكَ اللهم اجعل حبكَ احبَّ اليَّ من نفسي ومالي واهلي ومن الماء البارد مشكات ربي يا الله مدت سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرے اور اس عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو تیری محبت کا باعث ہے یا اللہ اپنی محبت کو میرے لئے میری جان میرے مال اور میرے اہل و آیال اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ عزیز بنا دے ایک اور دعا جو اس سے بھی زیادہ جامعہ ہے اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء اندی وقتع عن نیہاجات الدنیا بالشوق الى لقائک وَإِذَا أَقْرَرْتَ عَعْيُنًا أَهْلِ الدُنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیل کی مختصر دعا کی بھی تعلیم دی ہے حب کا کا بجہدی اے اللہ کبھی قلبی کل کب جہدی کل مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی پوری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں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 اور آہا کرتا ہوا تیری ہی طرف لوٹ آیا کروں یہ ایک بڑی خوبصورت اور بڑی جامعہ دعا ہے اس میں ایک ایک چیز بڑی ترتیب سے آئی ہے اور ایک ایک چیز دین کی بہت قیمتی بنیادوں میں سے ہیں ذکارون اور شکارون یہ فعال ان کے ہم وزن عربی زبان کے الفاظ ہیں جن کا مفہوم ہوتا ہے بہت زیادہ یا کسرت کے ساتھ کرنے والا ذکارا یعنی مجھے ایسا کر دے کہ بہت زیادہ تجھے یاد کرنے والا بنوں لکہ شک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 اور آہ آہ کرتا ہوا تیری طرف لوٹ آیا آتا اردو میں ایک لفظ آ ہے آپ کہتے ہیں آہ کرنا تو اوہا کا لفظ بھی عربی زبان میں آہ سے نکلا ہے آہ کا لفظ بھی عربی زبان کا ہے اواہ کے معنی ہے جو بہت ہائے ہائے کرنے والا ہو بہت آہ آہ کرنے والا ہو گناہوں پر رونے والا ہو لہذا فرمایا گیا ہم منیبا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 ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں لیکن پھر دنیا ہمیں گھیر لیتی ہے ہم بہک جاتے ہیں اور پھسل جاتے ہیں نگاہ بھی پھسلتی ہے ہاتھ بھی غلط میں ملوث ہو جاتے ہیں حرام بھی کما لیتے ہیں اور جیب میں رکھ لیتے ہیں گویا گناہوں سے مفر نہیں گناہوں سے مفر اس لیے نہیں کہ اللہ تعالی نے مخلوق پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ وہ گناہ کرنے کے لیے آزاد ہو اسے گنا کرنے یا نہ کرنے کا اختیار حاصل ہو اور جو آزاد ہوگا جسے اختیار حاصل ہوگا وہ گنا ضرور کرے گا لیکن اللہ تعالی نے توبہ و استغفار کا دروازہ کھول رکھا ہے اس نے استغفار کے لیے دعوت دی ہے وہ تو پکارتا ہے یہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے ابراہیم انبیاء علیہم السلام کو اسی لیے بھیجا گیا کہ لوگوں کے لیے گناہوں کی بخش کا دروازہ کھل جائے حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو برس لوگوں کو رب کی بندگی کی دعوت دی تو یہ بھی فرمایا فقل تست رب <رَبَّكُم> کو یعنی میں نے تو قوم سے یہی کہا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ تعالی سے استغفار کرو وہ بخشنے والا ہے ایک شخص مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اور کہنے لگا ہائی میرے گناہ ہائی میرے گناہ ہائی میرے گناہ وہ اپنے گناہوں کے سبب رو رہا تھا دہار رہا تھا چیخ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ اور یہ کہو اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجعیندی من امری اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور اپنے معاملے میں بہت زیادہ امیدوار ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا مقفرت بھی کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرد یعنی ایک دفعہ اور کہو اس نے ایسا ہی کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہارے گناہ بخش دیا گئے سید الاستغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کی بھی تعلیم دی ہے اور فرمایا کہ یہ سارے استغفاروں کا سردار ہے حضرت شداد بن عوص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو صبح و شام پڑھے اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر اس پر پورا یقین رکھے اگر اس کا اسی دن شام سے پہلے یا اسی رات صبح سے پہلے انتقال ہو جائے تو وہ سید جنت میں جائے گا اللہم عنت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی اہدک و وعدک مستطعتک اللہ تو میرا پروردگار ہے. تیرے اس وقت کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور جتنی مجھ میں استطاعت ہے میں تیرے عہد و پیما اقرار اطاعت پر قائم ہوں اور جو کچھ بھی میں نے کیا اس کے برے انجام سے تیری پرہ مانگتا ہوں جن نعمتوں سے تو نے مجھے نوازہ ہے ان کا اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں تو مجھے بخش دے کہ تیرے سوا گناہوں کو, کو کوئی نہیں بخش سکتا امام بن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کتاب اذکار میں جو ذکر پر بہتی جعمی کتاب ہے لکھتے ہیں کہ ایک بدو آیا اس نے خانے کعبہ کا پردہ پکڑا اور اللہ تعالی سے دعا شروع کی کہ اے اللہ تو نے کا جو وعدہ کیا اور تیرا جو کرم ہے اس کے بعد بھی میں گناہوں پر اسرار کرتا رہوں تو یہ میرا کمینہ بن ہے جب اللہ تعالی نے استقفار کا دروازہ کھول دیا ہو اور اس کے بعد بھی بندہ اگر اپنے گناہوں پر اسرار کرے تو وہ بہت کمینہ بندہ ہے آگے چل کر وہ کہتا عجیب بات ہے تو تو مجھ سے بے نیاز ہے اس کے باوجود تو بار بار نعمت دے کر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور میں تیرا محتاج ہوں اور میں تو سے بھاگ بھاگ کے گناہ کرتا رہتا ہوں ادخل عظیم جرمی ادخل عظیم عفق اے اللہ تو میرے عظیم جرائم کو اس سے زیادہ عظیم عفق کے اندر داخل کر دے یہ استغفار ہے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالیم دی ہیں محبت مانگنی کی تعالیم دی ہیں بلکہ دنیا کی چھوٹی بڑی ہر چیز کو اسی سے مانگنی کی تعلیم دی ہیں قبول دعا چند تقاضے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 الى اے اللہ ہمارے دل بھی تیرے ہاتھ میں ہے آزا و جوار بھی تیرے ہاتھ میں ہے پوری شخصیت بھی تیرے ہاتھ میں ہے تو نے ہمیں کسی چیز پر ذرا برابر بھی اختیار نہیں دیا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 ادعونی استجب لكم المؤمن۔ مجھ سے ماگو مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا اور تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ مزید فرمایا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرا۔